وكرحام الصلاة والسلام على سيد رسولة وخاتم الأنبياء أمام وعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل البشر بعد نبينا ربو بكر السديق رضي الله تعالى ثم الفارو ثم عثمان ثم علي في الموت الله روية تعالى أجمعي یہاں سے رحمان مسلح امامت کو بیان کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو مسئلہ امامت میں درجہ بندی بیان کی ہے کہ انبیاء علیہم سلاۃ والسلام کے بعد اگر انسامہ میں سب سے افضل ہستی ہے تو رتو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ اور اس کے بعد رضی اللہ تعالی اس عبارت کے اندر ساتھ ساتھ اشارے میں بات کی عبارت سے متعلق تھوڑی سی وضاحت کی ہے متن چندر یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے یہ کہ کہ نبی کے تو یہاں پر کہتے ہیں ہونا کہ چاہیے تھا کہ بادل امبیا افضل البشر بادل امبیا اس لیے کہ پود دو قسم کا ہوتا ہے ایک پودے مرتبی اور ایک پودے زمانی اگر بعد مرتبی مراد لیں تو ایسی بات ہے پھر اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ محاذ اللہ رسوبکر بکر جک رضی اللہ عنہ تمام بقیہ انبیاء سے بھی افضل ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کے بعد بکیہ انسانوں سے وہ افضل ہیں لیکن پھر خود نے آدمی جو بیان کے قبل احسن ویوں کا بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جاتا کہ بادل الانبیاء جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماتن کے اس قول میں بھی کوئی تعویل ہو سکتی ہے وہ کیا وہ یہ کہ بہت سے مراد بہت مرتبی نہ ہو بلکہ یعنی سسلم کے زمانے کے بعد جو بھی ہیں ان سب کے افضل کیا ہے تو بکر صدیق دیکھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن پھر خود اشارے ہی کہتے ہیں کہ بہت زبانی مراد لینے میں بھی ماتین کی عبارت پھر بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ پھر بھی رتیسہ علیہ سرات کی وجہ سے یہ عبارت پھر بھی درست نہیں ہوگی اگرچہ تمام امت میں لیکن رتیسہ علیہ السلام کے افضل نہیں ہے باوجود اسی لیے کہ رتیسہ علیہ سلاطلام کا رضول ہوگا اس لیے ان کا استثنا بھی پھر اس صورت میں ہونا چاہیے تھا خیر خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ماتن کی عبادت میں تھوڑا بہت نہ کچھ نہ شکال بنتا ہے پھر اس بار تین سے چار صورتیں ذکر کی ہیں شارے نے کہ پہلا مطلب یہ لیا جائے ماتن کی عبارت کا کہ ہاں حضرت بکر صدیق رضی اللہ حضرت وسلم کے زمانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے ان سے زیادہ افضل ہیں اس صورت میں تو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت تو بکر صدیق کی افضلیت تمام صحابہ پر نہیں ہوگی کیونکہ بعد کے زمانے کے جو لوگ پیدا ہوں گے ان سے افضل ہیں موجودہ لوگوں پر ظاہر نہ ہوئی دوسری صورت یہ ذکر کی ہے کہ یہ کہا جائے کہ جتنے بھی لوگ موجود ہیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب سے افضل ہیں تو اس صورت میں باہر میں آنے والے لوگ جنہیں تعبین وغیرہ سے تو کے صدیق تفصیلات ظاہر نہیں ہوگی بلکہ موجود لوگ ہیں یا پھر تیسری صورت یہ ہے تو یہ کہا جائے کہ جتنے بھی موجود ہیں اس وقت یا اس کے بعد زمانے میں پیدا ہوں گے یہ مراد دیا جائے تو پھر بھی اشارے کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ہوگا کہ تمام صحابہ پر تمام انسانوں پر ہیں پر سردی میں یہ کیا ضرورت ہے کہ وہ ارادہ البہ کج کا مدرسہ صلی اللہ علیہ وسلم الافته نہیں بشن ہے. ولو وجہ الاس جو زمین پر موجود ہوم نہ دے تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جی تین جو میں نے جیسے ہی تعریف ٹوٹ جائے گی تو پھر یہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ آپ علیہ کے زمانے کے بعد کے زمانے میں یہ ہوگا کہ جو صحابہ موجود ہیں ان پر حضرت جی ظاہر نہیں ہوگی کسی صورت ہاں سے کہ ہر اتسان دیا جائے چاہے وہ آپ اسرات کے زمانے میں موجود ہو کہ آپ اسرات کے, کے بعد میں موجود ہو میں پائے جائے تو اس صورت میں یہ بات تو ہو جائے گی لیکن حضیثہ علیہ السلات کی وجہ یہ تعریف کرنا پھر بھی کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گی یہ تعریف اس لیے حضیثہ علیہ سرات ابو بکر ابو بکر صلی اللہ حضرت سب سے پہلے خلیفہ پہلے جب حضرت مہاراج کروایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خبر کی کہ میں نے رات میں بےت المقدس کا سفر کیا اور بیت المقدس سے کا سفر کیا تو سب نے انکار کیا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے سرداروں میں شمار ہوتے تھے لوگ ہر وقت ان کو ہی کہتے تھے اور اسلام بھی لا چکے تھے تو یہ کفار لوگ بری بری پوچھ بھی سکے کہ آیا تو اس کا انکار کر ہی دینا نیا باللہ تو بکر صدیق کے بعد یہ پوچھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی رات کے کچھ لمحات میں, المقدس اور پھر وہ کہے کہ میں, میں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو آپ سے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہاں پہ ٹھیک ہے پھر ہو سکتا ہے بکر صدیق رضی اللہ سے تصدیق کی اس بات کی تو اسی موقع پر الحمد للہ وسلم کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے تو بکر صدیق کو صدیق کا ملا تصدیق کرنے والے اللہ علی صد البی صلی اللہ علیہ وسلم تو حتمر فاروق آپ کا فاروق, فاروق, فاروق پڑا یعنی حق اور کے درمیان فرق کرنے والے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ تشویخ لائے ایک دو لوگ آئے ایک منافق اور ایک یہودی آپ سے کسی مقدمے کے حوالے سے فیصلہ کروانے کے لیے آپ السرۃ اللہ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا منافق جو اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کو اس نے کہا کہ نہیں میرے فیصلے پر راضی نہیں یہودی جی کو کہا کہ چلو ہمارے فاروق کے پاس چلتے ہیں تو وہ جیسے ہی لے کر تمر فاروق علی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو کہا یہودی نے کہا کہ ہم وسلم کے پاس گئے تھے انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ سو تم فاروق سے فیصلہ کرواتے سوتمر فاروق نے ان کو ٹھہرنے کا کہا تلوار لے کر منافق مناقب سر قلم کر دیا اس موقع پر سے اس کے بعد فاروق وضی اللہ تعالیٰ کو فاروق کو لقب ملا فاروق وضی اللہ تعالیٰ کو ملا تھا حق اور حق البادل کے درمیان قضايا میں اور مقدمات مقدمات عثمان رضی اللہ عمومے ہیں جن کا لفن ہے یہ دو نوروں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کروایا عثمان غنی سے ان کے بعد کلسوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کروایا جب ان کی بھی ان کا بھی انتخاب ہوا تو وسلم نے کروایا کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں ضرور آپ کے ہی نکاح میں دیتا تو دو بیٹیاں پر صلاحم کی غنی کے نکاح میں تھی اس لیے آپ کو رہن کہا جاتا ہے کہ دل دل کہ آپ کی بیٹیوں کو جی. بعد میں جب وہ بہت ہو گئی تو المر تو مانا برگزی کا سونے من عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لولم دلیل علی ذلك اگر ان کے پاس کوئی اس بات کی دلیل نہ ہوتی تو وہ ایسا فیصلہ نہ کرتے یعنی اس ترتیب کو نہ رکھتے ترتیب کا مسئلہ یہاں سے بیان ہوگا مالا پکا دلا یہاں سے انشاء اللہ پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم کے حامی خیر واحد رکھیں السلام علیکم